قال مدينه القدس خبابا وياهذا النامرنا اباظنا تذكر امامند تذكر محمد بن جارين جارين قال جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم خبابا المدينه تنتقل مرات المدينه تنتقل خباب مقتل دين قبل قبل المدينه وناتنا ناتنا یعلان لیکن کوب تمہارا بہت منافق تھا بنا کوب تمہارا بہت کراہیت تھی ثغرۃ المدینہ تن فی الخبر ظاہر بھی کہ قوم اس یا مدینہ کے خبیر شان اور دیگر واضی کرتے ہیں ان جانب قال العربین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا عربین کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو بجا میں رضی محموما فسباب را نے بنی ولود وقال اننی ذو جناج القوا تبہ دیا دے حقین نے پر کا سما بیا باذی گہ نے بیاض بیر اسلام تو بیاض مل ہے ہجرت باذی میں بھی بیاض بیر اسلام شو اللہ کا فسگا باگزما نے ساموت سوانند این زہ ہجرت شنگوڑے باگزما ساجت نفع مجنی کی ترجہ ہو کرلا باگزما بیاض بیر بابا انکار تو تو انکار پس خرا کر کی یا کئی او پاکی پاک انتمی دی کی او ان مانا نری کئی زبان س اپ کئی ارفاق راہفاقاں سب اور دے ساتھ فقرات نوویں ابن ابن میں سترو سو کا سانس جیشود مقام میں تلا کر دے دین کتنا ہو واپس دخلہ ذلوسو کا سان سرا بانے جڑے کجوں خبر نہ ہونے کی کہ مشوروں تکو وقار فل غتن ویو پھلتے مسلماناں لبتر ہوں کاذل غتن کوئی وقار فل غتن دا لبتر ہوں کریم وے نیک تعلق کریم وے نظر تمہارے کچھ منافقین کیا تیل زندہ فشرہ شینوں مارو نہ جند کی طرح تھی تمیز تمیز رہو جی اپ کارش اجازت سب کا تاکہ تب با منافات برہمین تنفیر تو سردار باپ مباراد و دعاد برکت کرے برکت تیرا شین المقابل برکت جو کسب سید رضی کینا بذیلہ حسن تناسب راے ممکن تو تن فل خبز او داد باپ حدیث مباراد و دعاد برکت کرے فل مدینہ او سبوت برکت دادے نے کمن کےن پر ساتھ او خبز تو بذیلہ حسن تناسب راے تناسب جمران علی سنت علی النبی صلی اللہ علیہ برکت سب کچھ رام سی نما میں نام ہے انلا وقت کو سنانے واجب مجدی من کو سنانے تمام عمر عید اذننا کو نبی رحمت صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم قد دیے دلیل دے کے کہ خمیس نفاہی قدما من سفر بنادر الى المدینہ او دار احلته من خفیس و حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جلا کی یہ ہاں الا قذا کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بنادر الى جوادر المدینہ یہ کہ ترا درود مدینہ تا اؤسہ ذکر علیہ راین کان اعلی تھا بطق حق چر پاس مسور عقل پیغمبر مدوچو جو محبت دادو نبی السلام دا علي السلام ماو کرا هي ته نري السلام الله عليه واله المدينه تو قريعه تنني سلام پرنل پروري اناج تايل انق پر ارا د بنسل ما ته واله لاق دنيو مين فضاي مزدي يدي هي خالق اول سيندي قرار تنبي السلام علي السلام ايار المدينه بگن تنبي السلام السلام تي خالق بيشي مزدينا وذيتلال شي اني کر ذکر خاررہ تبنوں سلمان ائیہ تحور الاکرم المدین باطراف المدینے کی طرف ارادہ ہے کہ من درکن شہد ابراب المدینے نہ پر جمعہ کا مدبر نبی نے سلام انثار المدینہ مدینے کا کیو المدینے سوتن نزدیک جماعت درمان انثار اطراف المدینہ مدینے عام تو درابر المدینہ والخر کے خاریوال دابر المدینے <تصال> سے نشاندار المدینے میں ایک در हां तोरा हां जिला हरिभक्तिया तरफ तमया हरव अत्राफ में देना अवे या बनी शर्मा ओ बनी शर्मा वाला तहत सिमुना ना आसारम قرار سے نواب زمین انابی وراۓ تامین قرار سے نواب زمین انابی وراۓ تامین نام باطلات جمعہ کا بلا فقرت ہے دیکھیے کہ مقامات مقدسہ دی فقارلہ چھے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی فلیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مہران نبی ما بين ابي تمبر ما بين ابي تمبر روضت من رياض الجنه وما بين ذكور سما باد قبر راجي ذو منبر دماكي باشرت باشر جنات نا جو مانادر كانتي داو كتابات جنات قرال شيدا حاصل داري يوند سن جنات جو ريني کي شي قاليب جوي وما بين ذكور سما زيما سماكي باشرت باشر جنات نا چتا كتابات قرال شيدا حاصل تر کا چاجه جنترو حضرت علوز ر مقام کی ذات سبب ذو خور دجال کا ضمانہ در جنت وہاں میں ہے ضمانہ وہاں میں ہے ضمانہ ہدایت پاے چرہ ضمانہ چور جنت نا و منبر علی حوضی وہاں ضمانہ منبر پر حوض باندھنے کیلا مقامات متبرک ہیں رضی اللہ پاک کا یہ ہے چیدی تراث وضیشی کمانا کے پینچ گئی وہاں میں ضمانہ وہاں ضمانہ منبر پر حوض باندھنے والوں کا کہ دام منبر پر حوض نبی رسample مجید نبی کے دا ممبر نقل کیمبرفا ممبر چلے ممبر کی نظیبر نصیب کی و منبر حوزی و بر با حوز حوزی تو رسول نبی رسام وہاں پارا و ہر سڑ داخلی کے کے دا. جوڑ مکل کو مقصد مسب بہن کے ہرا جی جی کے بقول سار کی روڑی یاد نام شیرا کناری مرد نہ اور موت ساتھ نہ جس راکینانی الناس فی قبلاتہ وروح المانیہ تضحن خلقہ فرتوں کے ڈُکھو چہانہ کیا بجران تھا او می چند ادبرگ بہار و ایران رانے ملنے تو بجی جناز اپنا ملنے چلو بجی جنازہ نہانے ملنے وقت بجی جنازہ نہ کہنا رائے نارا کو رو کے منہ کو تھا کہ کرنی اتنا مرشنگا کو چاتچ کرنی تو الناس فی قبلاتہ و روح المانیہ تضحن خلقہ فرتوں کے ڈُکھو چہانہ مے جن او جن دد مر وقحل تو جن دی او خالق مت نو امن شرک نادی مر بین ذات انسان تعالی تے تاوندین دے فزانا وقار بالرزاق الانم رحم ما انہاں کو پتہ بھی کہ بے ہوش ہو گئے وچ اگر اٹھا بوہوش کے مرا گئے ير باقی رہ تو پچھت آوا دے ير باقی رہ تو چ توے خلاوا دار اور پچھت آوا دے رن یقول تن دلے تن مر پر وطن رہا اور مر جو ہے در پر ملک رن امرپیا دی اور کوئی چینو گم رپیا دی وہ مر جو ہے حال ابھی لیلتن دی وادم محولی اسر مجلیل ہالہ ہالہ ہر مان ہر مان جمعہ کوے بعد خبر مان چا نبی تن لیلتن دی وادم محولی اسر مجلیل کی زمش پدے لكم وہ کون اپا کان دین مکی کی جوالی اواز مکہ بناتا اوا کان دین مکی کی چا تیر سر گڑی وراڑو ہر اردن اور بahari abdul ali shamaat umdatin awaz maatama sarish od shama garo to pherwat jis majibale gharab jamaat shamaat to pherwat makimazami bet allahumma fi betay rakhna allahumma ala al sheba in rabia ya la sheba fananat ki awat baklanat ki umayatlanat ki wa علامہ ثمن گدا پانچ سمکین علاج دوبارہ لوکی مرض تھا مقدمہ کی وجہ کی مرض مرض ثوبہ مرض دا ہے تو ارمو کے تمہارا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم حبب لنا المدینہ نبی سن وہاں پیدا محبوبیت دی اللہ محبب لنا المدینہ دل فضلت یا محبوبہ طرج المدینہ کا حبنا مکہ او اشد بس اشد بادشاہ محبت مکہ محض نہیں بلکہ زیادت سب زمین اللهم بارك لنا في سنه وفي مدنا يا طالب العلم ذلون فضائل النبی کے مراد دعا اور برکت تھی عمرت دنیا بہار جنوں فارفو بھگوان کے کو نامت کی بوتھ رچید موتھ کی بھرا چدارے رکھو کاتی و صححنا لنا اور داروں فارف صحابہ قالے والے صحیحہ ہے صحت والوں پر دے مقاصد اعظم کے پار اور کہ جو کی ہوت نہ مشد یہ ہو وہ نقل کے سبیلے جو اپا مقام تھا قالت وقادم دل مدینہ دا رالمون مذنیمان ورسی مذنیمان ورسی مذنیمان ورسی وحی قوب ارض اللہ داو دیر مرضی پس مکدر اللہ کی یعنی دیر اوباوالا قالت قالت ملحان یکنین دا مرض افصار داو حبی اکنیوی دا حواد اوبود وجن مرض رزید دا اسباب ظاہری دی دا تبدیل دا حواد تبدیل دا صحید فقان بطحان, بطحان ا جی دا سن جی اللہ مرضی کنہ شہاد این کی استفیرک مرضی کنہوات شہاد این قرار این ساکر وجہد الموت کی اتنا بلد رسولک اگر دیا موزما پر کئی ذل وقت آمار این کبول شو شہاد این سور شب و کی کئی نبی رسول کی بھومجید نے بھی کیو سراشب شو لیو بلد رسولک اگر دیا موزما پر کئی ذل وقت آمار این کبول شو دان دیا ہے چیز واسی و قدور النذر عندنا من هذا او زياد عن ابي هي جسمنا كلمه ان كان سلطان چوندے وہ بات بانخدار ایا نہیں قال سنه دوما انه وقال جمع ذلك زماني حدث سنه دوما بسم الله الرحمن الرحيم کتاب التام باب وجوب التامل